یاد کرو جب اللہ نے فرمایا اے میں تجھے پوری عمر تک پہنچا ہے گا اور تجھے اپن طرف اٹھا لوں گا اور تجھے کافروں سے پاک کر دوں گا اور تیرے پیرو کو قامت تک تیرے منکروہے پر غلبا دوں گا پھر تم سب میری طرف پلٹ کر آؤ گے تو میں تم نے فیصلہ فرما دوں گا جس بات میں جھگڑتے ہو